تو جہاں تک انگوٹھی پہننے کا تعلق ہے انگوٹھی پہننا ایک انگوٹھی سوا چار ماشا چاندی کی پہننا سنت سے ثابت ہے ایک نگ ہو چاہے کسی پتھر کا ہو مہنگے سے مہنگا ہو سستے سے سستا ہو یہ سنت ہے سنت سمجھ کے پہنگے اور بارہ اللہ جل مجد الکریم نے کوئی چیڑھی بےکار پیدا نہیں کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ جلد الکریم نے مہربانی رکھی ہیں تو پتھروں میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اللہ جل مید القی نے رکھا ہے تو ان کی تعریف بھی قرآن و سنت میں ان ہیروں کی پتھروں کی جو ہے وہ آئی ہے تو یقیناً ان کا کچھ تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے لیکن اس پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے اعتقاد پر ہے بارش ہوتی ہے تو اگتا ہے تو اس کو بارش کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں حقیقت میں رب کا ہی کام ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی اگر کوئی یعنی اے آدمی کسی سے پوچھتا ہے یہ جو پتھروں کے عالم ہیں جانتے ہیں تو وہ اس کو کیا ہے کہ تجھے یہ یعنی سیٹ رہتا ہے تو اس کو پہن لینا چاہیے اس میں کوئی حرک بھی نہیں چونکہ اتنا تو جائز ہے سننا سمجھ کے پہن لے اور اس میں بھی تو ایک اخذ کرنا ہے جس کو چاہے وہ اخذ کر لے سیت نے اس میں بھی کوئی کہیں کہ فلاں پتھر پہنے فلان نہیں پہنے جو اس کا دل کرتا ہے ایک پتھر ایک انگوٹھی سوا چار ہو وہ پہن سکتا ہے لہذا وہ اگر اس پر ہے اس کو کہ یار یہ کوئی فائدہ دیتے ہیں تو کسی سے پوچھ کر اپنے لیے کوئی پتھر پسند کر لے اس کو پہن لے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اعتقاد جو ہے وہ اللہ کا مجدور کہیں پا رکھے